وَقَير الحد هدي محمَّدٍ صلَّى الله عليه وَسَّم وَشَرَّ الأُمود محدساتُها وَكلَّ مدَسَة بد وَكَُّ بداتن ظَرلَ وَكلُ بدعة ضرالة ضلالة في النار فَعود بالله السمير الذيمِ من الشطانِ الرديم بِسمِ الله وَحم الرحيم وَعبضُ الله غرى تُشكُ بهه الشيج وبالوالدين احسانا وبذل قربا واليتاما والمساكين والجادر القربا والجادر الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا محترم سامعين نوجوان साथियों یہ صورت النساء کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر 36 جو آج قطبے کا موضوع ہے اسلام دین رحمت ہے اسلام دین حب اور محبت ہے اسلام کا تقاضہ یہ ہے کہ سارے دنیا کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے الفت محبت کرنے والے ہوں ایک دوسرے کے لیے اشار اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہوں رب العالمین نے مومنین کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں وہی اس پیرونالا ان خوش ہمکان خساتا ایمان والوں کی خوبی تو یہ ہے کہ یہ اپنی ضرورت پر اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی بڑی خوبیاں بیان فرمائی ہیں اصدا ارل روحام ابئی نہ ہو تراہم رکان سا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپس کا معاملہ آتا ہے تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں لیکن حق اور باطل کا معاملہ آیا تو باطل کے معاملے بڑے سخت ہوتے ہیں کبھی اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اللہ رب العالمین نے پرانے پاک کے اور بہت سارے مقامات پر ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی واغی عن الناس یو فب المرسلم ایمان والے تو ایسے ہیں کہ آتا ہے کوئی کرتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں احسان کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے اللہ تعالی بڑی محبت کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین نے وہ سورت جس کو میں نے آفات کے سامنے پڑھی ہے اس میں رب العالمین نے فرمایا و اربد اللہ والا بھی سیاح و بل والین احسان وب القربا ولی تام ولساکم وارقربا والصاحب جنوبی و صاحب و ماہر اللہ رب العالمین نے نو قسم کے لوگوں کے ساتھ الفت محبت کرنے پیش اور اور قربانی ہمدردی کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وہ نو قسم کے خاص طور لوگ ہیں ورنہ حدیث کے اندر تو ایک عمومی بات ہے نبی رہے ساتھ نمایاں مسند احمد بن حنبل کی روایت آپ نے ساتھ ان نلمنا ان نل من اہل ایمار كما الرأس من الجسد يعلم المؤمن لأہل الایمان کما یعلم الجسد لمافید ایت الرأس او كما قال رہی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری تشبیح نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا اے ایمان والو ان المؤمن من اہل الایمان بمنزل رأس من الجسد ایک مومن کا تعلق اپنے مومن بھائیوں سے وہی ہوا کرتا ہے اور میں جو سر کا تعلق انسان کے جسم و دھر سے ہوا کرتا ہے پھر نبی نے سر کا کتنا گہرا تعلق دھر جسم سے ہوتا ہے اس کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو ان نلم یا اللہ دل ایمان دنیا میں کہیں بھی کسی مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہر مومن اس کو اپنی تکلیف سمجھ کر کے ویسے ہی بے قرار ویسے ہی پریشان ویسے ہی اس کو الجھن ہوا کرتی ہے آج فرمایا جیسے سر کا درد اگر ہو جائے تو پورا جسم سرد کے درد کے لیے بے قرار اور بے چین ہوا کرتا ہے آج فرمایا یہی مثال مومنوں کی ہے تمام ایمان والوں سے اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نے تو نبی علیہ السلام نے اور وضاحت کر دیا فرمایا المو لنیاد بعد ہو لوگوں مومن آپس میں دوسرے کے ویسے ہی جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر اور اس کے درو دیوار آپس میں جڑے ہوئے رہتے ہیں یہ آپ کے سامنے مسجد کی عمارت ہے آپ کا ستون کا تعلق چھت سے ہے اور چھت کا تعلق ستون سے ہے اور جی اس اس کے میٹیر لگے ہوئے ہیں ہر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے سریا جو ہے سمن سے جڑا ہوا ہے تبھی اس کا وجود ہے اگر مومن آپس میں اسی طرح سے مومن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یشد المن ونیا بادا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے یہ تمام مومن آ ایک دوسرے سے کتنے ان کا وہی تعلق ہے جو درو دیوار اور مکان اور بلڈنگ کا ہوا کرتا ہے کوئی ایک دوسرے سے نیا نہیں ہو سکتا اسی لیے آپ نے شاخرمایا شدو ہو بادہ ایک مومن دوسرے مومن کو تقریب دیتا ہے ایک مومن دوسرے دو مومن کے کام آتا ہے ساتھ دیتا ہے جیسے بلڈنگ کے ساری چیزیں ایک دوسرے کو ساتھ دیتی ہیں نبی علیہ السلات و نے ہی بخاری اور مسلم کے بڑے مشہور روا ہے آپ نے بہی عجیب انداز کے مومنوں کو نصیحت کی فرمایا اے مومنوں اے مومنوں المسلم اکل المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخضره یہ آپ نے آئیس آخر ساتھ نمائیا من ست من فرج عام مسلم قربتاً فرج اللہ قربتاً من قرب يوم القیامة ومن ست على مسلم س کر دنیا وخر او کما کراسم اپنے ساتھ میں آئے لوگوں المسلم اکول المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لا ہوں موبن کبھی اپنے مسلمان بھائی کا ظلم نہیں کرتا ولا ہو اور کسی ظالم کے ہاتھوں اپنے مظلوم بھائی کو لاوارس نہیں چھوڑتا ولا يخضره اور مومن کبھی اپنے مومن بھائی کو لاوارس اور بے سہارا نہیں چھوڑتا ہمیشہ اس کے دکھ میں اس کے درد میں کام آتا ہے آپ نے آگے وشاس نمایا من کان اصلی حاجت اصلی المسلم مسلم کان اللہ في حاجت ہی قال رہتا سان ایک مسلمان ایک مومن اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد جب تک کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں آگے آپ نے ساتھ روایا من فرج رجا اب مسلم قربت من کو ربی دنیا ہر رضا اللہ کون بتم من کو یوم مل جب بھی کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کر دیتا ہے اس کے تکلیف میں کام آ جاتا ہے ربر کی آمد تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت آمد اور آکرت اور دنیا اور آکرت کی دونوں جگہ دونوں جگہ کی بڑی بڑی مصیبتیں اس کی ٹال دیتا ہے آگے اللہ کے رسول نے ایک بات اور بیان فرمائی جس کو بہت جس کی بڑی ضرورت ہے دوستو من ستارہ مسلم آج میں جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے اے پر پردہ دنیا میں ڈالا ساتارہ اللہ علیہ القیامہ تو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دی گئی بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے میرے بھائی یہ مومنین کا آپس میں تعلق ہے رب العالمین نے قرار داد پاس کر دیا ہے تا ون ادل بر تخوا وا من ادل اس اے ایمان والو ہمیشہ نیکی تکواں پر اے گاہ کی باتوں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو کبھی بھی کسی مسلمان کو اکیلے اچھے کام میں نہیں چھوڑو ہر اچھے کام میں اس کا ساتھ دو اس کا کام کرو ورا من اس مرودمان اور کبھی برائی میں کسی کی مدد نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کر دے ہم نے ایک قرآن پاک صورۃ النساء کی آئے تلا رکھی ہے رب العالمین نے فرمایا وب اللہ کو بھی سیاح ایمان والو میرے بھنڈو اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ سب سے بڑا حق اللہ لا شریک کا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور عبادت میں کسی بھی قسم کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے واہ بے بل وا تشرے بھی سیاح <شیعہ> پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے ان کا تذکرہ شروع کیا فرمایا وہ بل والدین احسانا وہ وما رب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک اللہ بہاد شریف کی عبادت کا حکم دیا ہے عبادت الہی فرض کراتی ہے اور صرف تم پر حرام کرا دیا ہے اب اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بل والدی اے, اے میرے بندو اللہ نے جیسے تم کو اپنے ساپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا والدین کی نافرمانی نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد توحید کے بعد اور شرک سے ممانت کر دینے کے بعد سب سے پہلا پہلا حکم جو دیا والدین کے ساتھ احسار کرنا اور والدین کی نافرمانی سے بچنا میرے بھائیو سب سے بڑا حق اللہ ہتارا کے بعد والدین کا ہوا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بہت سارے خواب اور بہت سارے فزائر بیان کیے ہیں دو چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھتے آپات آگے بڑھاتے ہیں نمبر ایک آج دنیا کے اندر کاروبار میں انسان برکت سے محروم ہے مولاد کی فرما برداری سے محروم ہے آج نہ انسان کو کاروبار دولت سے سکون حاصل ہے نہ اولاد سے سکون و راحت حاصل ہے اس کی وجہ کیا ہے نہ ماں میں برکت نہ اولاد میں برکت اس کی وجہ صرف یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج کا نوجوان آج کی اولاد اپنے ماں کے سبباپ کے ساتھ احسان نہیں کرتی نبی علیہ نے ہیں مسد، احمد بن حمد ابو ابوانا اور تبرادی وغیرہ کی حدیث آپ نے ساتھ نمایا من رہو فی اومو رہی وا رخی او رہے شراب خان اے مسلمانو تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھائے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھائے اس کی عمر میں برکت اطا کرے زندگی بہائے اور زندگی میں برکت اطا کرے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فی رشک ہی اس کے آمدنی آدنی کاروبار میں اور اللہ رب العالمین اضافہ کرے اور بہائے دوچی نہیں مال اور اولاد میں ہے برکت اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں برکت تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی بہائے اور اس کے کاروبار سے آمدنی کو اللہ تارا کو زیادہ کر دے تو اس کی دو شکلیں ہیں نمبر ایک سب سے پہلی شکل ہے فل نب الروالئی اپنے ماں باپ کے خواب اچھا سلوک رکھا کرے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے ماں باپ کے ساتھ اچھا احسان اچھا سلوک کرے ان کی خدمت کرے ان کی نافرمانی اپنے آپ کو بچائے نا حضرت رمانی رضی اللہ ہیں نبی علیہ سرات و سلام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی ہے بڑا سا مجمع ہے ایک نوجوان ہٹا اچھا کٹا صحت مند تندرست نبی علیہ سراط کے پاس آتا ہے اور Allah, انی اور اسی دیہات والا اقدین جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے بڑی تمنا بڑا جذبہ ہے لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ میں جہاد نہیں کر سکتا بتائیے میں کیا کروں آپ نے ساتھ نمایا جہاد کا جو سواب لینا چاہتا ہے جہاد کا جو سواب حاصل کرنا چاہتا ہے مجاہد میدان جہاد میں جہاد کے ذریعے جو ثواب حاصل کرتا ہے کیا وہی سواب تو حاصل کرنا چاہتا ہے بڑا یا رسول اللہ آپ نے ساتھ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں کہا یار اللہ نے بوڑھی ماں کے لیے हमारे साथ آپ نے साथ میں चल ماں باپ کا انتقال ہوا لیکن ماں تو ہے بڑا اللہ آپ نے فرمایا کابل رہا اگر تیری بوڑھی ماں زندہ ہے اور اللہ رب العالمی اگر چاہتا ہے کہ جہاد کا سوا ملے تو تیری بوڑھی ماں زندہ ہے اللہ نے ماں باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ جو احسان کرنے کا بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر کے اپنے ماں کی خدمت کر اللہ کی قسم کسم فارک اگر نے اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی رینا کے لیے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کیا تو مو تمیر انشاء اللہ اگر نے تعلی بوڑھی ماں کی خدمت کیا تو اللہ سے جہاد کا نہیں روزانہ تجھے جہاد کا سوال تجھے حد کا ثواب اور تجھے عمرے کا ان تینوں بڑی عبادتوں کا ثواب تجھے تیری ماں خدمت میں رکھا ہے میرے بھائیوں نے سانا پھر آپ نے ساتھ رمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں برکت ہو زندگی میں برکت ہو تو اس ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو نمبر دو ولیہ سہو رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرو تو میرے بھائیوں جن نو قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ انارا نے احسان کرنی ان پر محبت کرنے بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے پہلے کون ہے وہ دل والد نے قربا داروں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بڑائی کرو نبی رہی سوا نے ساتھ ہمایا اے لوگوں تم اگر ان کسی کے ساتھ بڑائی کرتے ہو تو صرف بڑائی کا سامان ملے گا اور اگر تم اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ بھلائی کرتے ہو تو اللہ تعالی کا سنتان ہی تو تمہیں اللہ تعالی ڈبل اجر دے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا آپ میرے ساتھ مرا اگر کسی دیر کے ساتھ بھلائی کرے گا تو صدقے کا ثواب ملے گا اور اگر کسی رشتے دار کے ساتھ بھلائی کرے گا تو سنتان تجھے دو ثواب ملے گا رہ سدا تلے رہنے کا جو سواب میرے رشتے داروں کے ساتھ بڑھائی کرنا گھر کے رشتے دار آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہوں جادتی کرتے ہوں نبی رہی سلایا مکافی الوا چلو سرے گھر میں رہنے سرواسر دل و کافی وا چلواسر لیدا کتاب سیلے رہی جس کا حکم قرآن و حدیث نے دیا ہے وہ یہ سلے رحمی ہے سلے رحمی نہیں ہے کہ برابر برابر کا معاملہ ہو تیرے رشتے دار تیرے ساتھ بڑھائی کرتے ہیں سب تم بھی کرو نہیں جو سلے رحمی میں لے کر کے آیا ہوں وہ سلے رحمی یہ ہے کہ جو رشتے دار تیرے ساتھ بڑھائی نہیں کرتے ان کے ساتھ تو بڑائی کر یہ سلے رحمی میں لے کر کے آیا ہوں اسی لیے نویل سراف شام نے مایا ادا میں تم لوگوں کو بتاؤں سب سے افضل اعمال سب سے بہترین کا بڑا فرمایا سب سے افضل نیکی ہے سیمن کا جو رشتہ دار کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے ان کے ساتھ بھلائی کر نئی رہے پرسول اللہ صدقہ سب سے بہترین بھلائی کون ہے آپ نے ساتھ سمایا سب سے بہترین صدقہ بہترین بھلائی ہے الظالم سائیک رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ تم بھلائی کرو یہی یعنی سب سے بڑا عمل اور سب سے بہترین کی ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے بندوں کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے اور ان سے محبت کرنے ان پر رحم و کرم کرنے احسان کرنے کی توفیق فکر کی فرمائی اکور کو لہٰذا وہ آسکل لگم بنوا الحمد وسلام اللہ اباد تیسرا انسان جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کرنے کا حکم دیا اور جس کے ساتھ احسان اور جس پر ہم مہربانی کرے ہیں ہم کرم کریں آپ نے شاپنوں یتیم یتیموں کے ساتھ احسان یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے آپ نے باہا حدیث سنی ہوگی نوی رہے سو تم نمبر ہیں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں آب رحس انا اناوکا سُنی صحیح نہیں کہا سہی وہ ہر رجا بھائی نہ رہسم اے hey, لوگوں یتیموں کا ذرا خیال رکھو چاہے یتیم اپنا ہو یا غیر کا ہو رشتے دار میں ہو یا غیر رشتے دار کا ہو لیکن یتیموں کے سے محبت کرو یتیموں کے ساتھ مہربانی کرو ان پر رہنے کرو ان کے ساتھ تم بھڑائی کرو کیوںکاف التیم یتیم کہا صحیح! میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کی خدمت کرنے والا ہم دونوں قیامت کے, کے دن اللہ صلی علیہ الشا فرمایا جیسے ہماری دونوں اگلیاں ہیں ایک ہوں گا اور میں ایک پر میرے ہی میں یتیم کی کفاظت کرنے والا میرا امتی بھی جنت میں ہوگا یہ بہت اونچا مقام مرتبہ ہے شہید بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے ساتھ روایا اللہ وکلزی یقوم والا یسر یس وسائن والا یس او سما کام اے لوگوں یتیم کے ساتھ مسکین کے ساتھ دیواؤں کے ساتھ مہربانی کرنا ان کے کام آنا ان کے دکھ جتے کام آ جانا ان کے ساتھ احسان کرنے والا اور ان کے کام کے لیے ذرا دور دور کرنا اتنا اونچا مقام ہے کل مجاہدتی شبیل اللہ ایک مجاہد کو میدان جہاد میں جہاد کرنے کا جو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ میرے اس امتی کو دیتا ہے جو کسی یتیم بیوہ مسکین کا کام کرنے میں تھوڑا وقت لگا دیتا ہے پھر مجاہد ایک سواب نہیں وکل خالی میں لاجر وہ تحجار بات کر کے کھڑا ہو جاتا ہے رات گزر جاتی ہے لیکن تحجد کی نماز اس کی ختم نہیں ہوتی ایسے تحج گزار کا جو سواب اللہ اس بندے کو دیتا ہے میرے اس امتی کو جو راہ ہے، ہے جو کسی یتیب اور کسی دیوا کسی محتاط کے کام آتا ہے نمبر تین آپ نے ساتھ روایا وہ کا ساری میں لائف اور بندہ میرا او نتی زندگی بھر روزہ رکھتا ہے کبھی تار ہی نہیں کرتا یعنی روزانہ شہر سے لے کر کے گرو بے شام سنت تک روزہ رکھتا ہے اس میں دار کے برابر اللہ تارہ و سواد دیتے مجاہد گزار اور اسی طرح سے روزہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کا اب وہ سواب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ میرے اس امتی کو دیتا ہے جو یتیم اور مسکین اور اسی طرح سے بیواؤں کے کام آتا ہے یہ سار کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا احسان کس کے ساتھ کرنا ہے وہ مسکینوں کے ساتھ میرے بھائیوں مسکین محتاج ہو ان کے ساتھ احسان کرو اسلام میں غریب پروری محتاج پروری بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے قرآن مقامات پر ہے ایک حدیث سے میں نبی علیہ کی حدیث ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ میں آتماتی ہیں کہ میں نبی الحیح فراستان کے پاس بیٹھی بھی دیکھی ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے آپ کتنی بھی باتیں بتائیں دل پر اثر نہیں ہوتا آپ جہنم کا تذکرہ کرے ہمارے دل پر اثر ہی نہیں ہوتا آپ اداب قبر بیان کر دیں لیکن میرے دل پر کوئی فرق نہیں آتا ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ اللہ نے میرا دل اتنا سخت کر دیا آپ کی مجلس میں جہنم کا تسکرایا لوگوں کی روتے روتے ہاں بچ جاتی ہیں اداب قبر کا تذکرایا لوگ بے اقرار بے چین ہو جاتے ہیں آنسو رکتا ہی نہیں ایک میں ہوں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں کچھ بھی بیان کرے میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا یا میری بربختی دور کرے اللہ سننے ساتھ نایا تاکہ تیرا دل نرم ہو جائے بڑا یا رسر اللہ مواقع نیٹیاں میں بتاتا ہوں وہی دونوں نے کیا اگر نے اپنا لیا اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرم کر دے گا نمبر ایک ادر یتیم کسی یتیم بچے کو اپنے ساتھ رکھ کے اس کو یتیم سمجھ کر کے لاوارش سمجھ کر کے یہ دیکھ کر کے اس کے باپ کو اٹھا رہا ہے اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کسی یتیم کو ساتھ رکھے مسکینوں کو محتاجوں کو کھانا کھلاؤ یہ دونوں نیکیاں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں نیکیوں میں یہ خوبی رکھی ہے ان دونوں نیکیوں کا بدلہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ کتنا بھی دل سخت ہو اگر یہ دونوں نیکیاں کرے گا اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتی ہے میرے بھائیو یہ نرم دن ہونا چاہیے اسکیم کے ساتھ آگے وار دل قربا ول قربا جو قرابتار ہو پڑوسی ہو تین قسم کے پڑوسیوں کا تذکرہ کیا ولجارے بل قربا نے وقت اللہ نے فرمایا اور کس کے ساتھ احسان کرو تین قسم کے پڑوسی نمبر ایک پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی کراوتدار ہیں اس کے ساتھ یہ سان کرو نمبر دو وارجن پڑوس میں ہے پڑوسی تو ہے لیکن وہ رشتہ دار نہیں مسلمان بھی ہو سکتا ہے ہندو بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے عیسائی اور کرشچن بھی ہو سکتا ہے لیکن پڑوسی پڑوسی ہے آپ اس کے ساتھ جا کریں احسان کریں وہ سو ہے دل جم اور ایک تیسرا پڑوسی ہے پڑوس میں مکان تو نہیں ہے پڑوس میں مکان نہیں ہے آپ کا پڑوسی سے احتماس نہیں کہ آپ کے دائیں بائیں مکان بنا رکھا ہے لیکن ہے پڑوسی ساتھ ہی کا آپ جہاں دکان کرتے ہیں بازو میں وہ بھی دکان کرتا ہے جہاں آفس میں آپ رہتے ہیں اسی بازو میں اس کی بھی آفس ہے آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں آپ کے بازو میں سیٹ اس کی ہے وہیں بیٹھا ہوا ہے آپ کی بیوی ہے پڑوسی تو نہیں لیکن آپ کے پہلو والی ہے آپ کا دوست ہے آپ نے ساتھ تمہارا ہر وہ اللہ پر ہر وہ انسان جو تمہارے بازو میں بیٹھتا ہے کاروبار کے اعتبار سے تجارت کے اعتبار سے دین سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے علم حاصل کرنے کے لحاظ سے سفر کے لحاظ سے جو بھی تمہارے پہلو میں آ کر کے بیٹھ گیا اللہ نے اس کے ساتھ بھی احسان کرنا تم پر فرض قرار دے دی دیا اکثر یہ سڑک بھٹ بہت بڑی نیکی ہے آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے پہلو میں بیٹھنے والے چلنے والے سفر میں ہو حدر میں ہو مقیم ہو مسافر ہو دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا آپ کے بادوں میں جو بیٹھتا ہے اسلام نے فرمائی یہ بھی تمہارے پہلو کا پڑوسی ہے گھر کا پڑوسی نہیں ہے ممکن ہے آپ کی کرسی کا پڑوسی ہو گھر کا پڑوسی نہیں ہے آپ کے کیٹ کا پڑوسی ہو یہ آپ کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو آگے اللہ نے سمایا وہ میں نے بھی مسافر کے ساتھ احسان کرو مسافر کے ساتھ بھلائی کرو آخر آخر نے نویں یا وہ انسان نویں نمبر پر جس کے ساتھ ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے وہرا کامان حکم تمہارے گڑان تمہارے نوکر چھا تمہارے اندر میں کام کرنے والے تمہارے دنے بھی گزارنے والے جو ہیں اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ بھی احسان کرو اللہ رب العالمین سے دعا کرو دین اسلام کی جو خوبی ہے الفت اور محبت احسان کرنا بھلائی کرنا گہروں کے کام آنا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائے اللہ ہم نے دو بیمار اسے بات کو لیا اللہ فرما جو مصروف ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مشکلات بھی ہیں اللہ ان کی ساری مشکلات کو آسان ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رہیسودہ اور ان کے آنسار جو ہیں ان کے ساتھیوں کو ہر بڑا سے محفوظ رکھے اے لاہن عمین سے ان کی حفاظت فرما ان سے اچھے کام لے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا آپ کی بڑائی ہے اور ہم اس ہمارے لوگ جاہی جو میدان بہت نکلے ہیں اور حق کو غالب کرنے اور باتیں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی عبادت فرما جس شہر کے, اندر وہاں کے حاکم سلطان اللہ تعالیٰ ہر بھلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے رحا صحت اور آپ کا نصیح فرما سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی فنا ہو وطن کی کامیابی ہو اللہ تعالیٰ ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت و ملت کا نقصان ہو جس میں آپ کی ریوا رہو اللہ سب کی دیشانیاں آپ کے ہاتھ میں آپ جیسے چاہے استعمال کرے اللہ ان تمام لوگوں کو دین کے لیے اسلام کے لیے امت کے فلاح و کامیابی کے لیے استعمال فرما لے اے راہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں ان کے جان ان کے مان ان کی عزت کے حفاظت حفاظت فرما اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں مسلم سبت أمر أمانك دهوان أمنا به اللهم كل الومنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأجل والإحسان وإيساء ذي القربة وينهاء عن الفرشاء والمنكر والقجل يعدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يدخلكم ودعوه يستجب لكم ونذكر الله تعالى